الحمد وحدہ خطبے سے پہلے یہ بتا دوں آج کا درس قرآن سورہ یونس کی ایپ نمبر ایک سو چار سے شروع ہو رہا ہے ہمارے بزرگوں کا درس قرآن کا جو طریقہ رہا اور اب بھی ہے وہ یہ کہ درس قرآن کے وقت قرآن کریم سامعین کے سامنے رکھے جاتے ہیں کیونکہ اس سے قبل مجمع بہت زیادہ ہوتا تھا تو ہم یہ طریقہ ہفتہ واری درس میں اختیار نہ کر سکے اگرچہ روزانہ جو درس ہوتا ہے ہمارا عشاء کے بعد اس میں قرآن کریم سامنے رکھے جاتے ہیں تو آج سے ہم اس ہفتہ واری درس میں بھی قرآن کریم سامنے رکھ کر درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ امید ہے کہ حاضرین اور سامعین کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا دوسری بات اس درس کے بانی اور منتظم اور پھر اسے انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں نشر کرنے والے ہمارے دوست شفیق اجمل صاحب اس وقت مقت المکرمہ میں ہیں اور ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے ان سے بات ہوئی اور درس کے بارے میں انہوں نے اپنی توجہ اور فکر کا اظہار کیا اور میں نے ان سے دعاؤں کی درخواست کی انشاء شاء اللہ عزیز امید ہے کہ وہ ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مائک کے ساتھ موبائل لگایا جاتا ہے تو یہاں سے یہ درس قرآن نارتھ نازم آباد بھی نشر ہوتا ہے جہاں شوق رکھنے والے خواتین و حضرات بائی شفیق اجمل صاحب کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں وہ درسِ قرآن سنتے ہیں اللہ پاک زندگی کی آخری سانس تک مجھے قرآن کے سننے سنانے میں تفسیر اور تدبر میں تلاوت اور تعلق اور خدمت میں لگائے رکھے اور ہماری نسلوں کو بھی اس مقصد کے لیے قبول فرمائے اب ہم درس کا آغاز کرتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر ایک سے <تصفح> <تصفح> الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا <اللعا> ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی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 ہم اپنے آج کے ہفتہ واری درس قرآن کا آغاز سورہ یونس کی آیت نمبر ایک سو چار سے کر رہے ہیں اللہ پاک اپنے پیارے پیغمبر اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں اے میرے نبی کہہ دیجیے الناس اے لوگو ان کن تم کی من دینی اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں ہو فلا ابودین ابدون اللہ تو سن لو کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ابد اللہ لیکن میں تو عبادت کروں گا اس اللہ کی جو تمہاری جان قبض کرتا ہے وہ امیر تو انکون اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی ان لوگوں سے کہہ دیئے جو آپ پر اعتراضات کرتے ہیں اور آپ کی نبوت اور آپ کے دین کے بارے میں شک کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر تم میرے دین کو نہیں جانتے تو میں تمہارے سامنے اس کی حقیقت کھول سکتا ہوں اسے تمہارے سامنے بیان کر سکتا ہوں اس کی وضاحت کر سکتا ہوں لیکن اگر تم ایمان لانے کے لیے تیاری نہیں ہو اور مسلسل شکو کو شبہات کا شکار ہو تو پھر مت سمجھو کہ میں تمہارے شکو کو شبہات کی وجہ سے یا تمہاری مخالفت کی وجہ سے اپنے سچے دین کو چھوڑ دوں گا اور اپنے سچے اللہ کو چھوڑ دوں گا اور تمہارے بتوں کی عبادت کرنے لگوں گا اور تمہارے باطل مذہب پر چلنے لگوں گا اس کی امید مت رکھو ان کو مایوس کیا جا رہا ہے یہ بھی آپ نے اس درس میں سنا ہوگا کہ بعض اوقات مشرقین اور مخالفین کی طرف سے یہ پیشکش بھی ہوتی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں تم ہمارے دین کی مان لو اور کچھ باتیں ہم تمہارے دین کی مان لیتے ہیں تم کبھی کبھار ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کرو یا کم از کم ان کو برا نہ کہو ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیں گے تو گویا کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر نبی سے مصالحت کرنا چاہتے تھے تو اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کی وضاحت فرما دی کہ کفر اور ایمان شرک اور توحید حق اور باطل میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی سورہ کافرون اس سلسلے میں بالکل واضح ہے فرمایا قل پل آپ کہہ دیجیے یا کافرو نہ آبدو تعبدون میں عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں آگے پھر فرمایا بلا ان تم آبد نب ابد تم اور میں نہیں عبادت کرتا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو بلا ان تم آبد نما اور تم نہیں عبادت کر سکتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں لکم دین وال دین تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین آج بعض لوگ جو ہے وہ ایسا دین ایجاد کرنا چاہتے ہیں جس سے یہودی بھی خوش ہوں عیسائی بھی خوش ہوں اور ہندو بھی خوش ہوں آپ جانتے ہیں کہ اس بر صویر میں جو اکبر تھا اس نے ایسا دین ایجاد کرنے کی کوشش بھی کی جس کو اس نے دین ال کا نام دیا ایسا دین جس سے سارے مذاہب والے خوش ہو جائیں لیکن قرآن ایسی کوششوں کی نفی کرتا ہے اور تردید کرتا ہے آج ایک نیا عنوان اختیار کیا گیا ہے جس کو کہتے ہیں مکالمہ بین المذاہب کہتے ہیں کہ آؤ مکالمہ کرتے مذاہب کے درمیان مکالمہ ہونا چاہیے تو اگر تو یہ مکالمہ اس لیے ہو کہ ہم عیسائیوں کی بات سمجھیں ان کا موقف سمجھیں اور وہ اسلام کا موقف سمجھیں مسلمانوں کا موقف سمجھیں اور اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنے کی اجازت ہو تو پھر تو مکالمہ ہو سکتا ہے لیکن اگر اس مکالمے کا مقصد یہ ہو کہ کچھ باتیں مسلمان قرآن کی چھوڑ دیں اور کچھ باتیں عیسائی عیسائیت کی اور بائبل کی چھوڑ دیں اور پھر قرآن اور بائبل میں اسلام اور عیسائیت میں کوئی معاہدہ کوئی مصالحت ہو جائے تو اس قسم کے مکالمے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے تو یہاں پر بھی فرمایا اے لوگوں اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں ہو تو میں حقیقت تو بتا سکتا ہوں وضاحت تو کر سکتا ہوں بیان تو کر سکتا ہوں لیکن اگر تم یہ امید رکھتے ہو کہ میں ان معبودوں کی ان بتوں کی عبادت کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا میں تو اسی کی عبادت کروں گا جو تمہاری جانے قبض کرتا ہے جو تمہیں موت دیتا ہے ویسے تو زندہ بھی اللہ کرتا ہے مارتا بھی اللہ لیکن یہاں پر صرف مارنے کا ذکر ہے وفات دینے کا ذکر ہے ایک تو اس لیے بھی کہ جب ایک ضد کا ذکر کیا جائے تو دوسری ضد خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے جب یہ فرمایا کہ مارتا وہ ہے تو خود بخود سمجھ میں آ گیا کہ زندہ بھی وہی وہ کرتا ہے اور دوسرے اس لیے کہ پیدا کرنے میں تو بعض اوقات شرک کرتے تھے کہ فلاں بت نے ہمیں بیٹا دے دیا بیٹی دے دی اولاد دے دی لیکن مارنے کے بارے میں یہ جانتے تھے کہ یہ اللہ ہی کرتا ہے تو اس لیے فرمایا کہ میں تو اسی کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جانیں قبض کرتا ہے وہ امید تو ان اکن اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں ایمان والوں میں سے رہوں تو جو حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے وہ حکم آپ کی ساری امت کو بھی ہے کہ تم مومنوں میں سے رہو اور دوسری جگہ فرمایا کہ وہ ان تک من المسلم مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں تو یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے رہیں اور اس طرح زندگی گزاریں کہ ہمیں موت آئے تو ایمان اور اسلام پر موت آئے تو ایک تو یہ حکم دیا گیا کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں اور دوسرا حکم وجہ کلیدین حلیفہ اور اپنے آپ کو اس دین کی طرف اس طرح متوجہ رکھو کہ دوسرے طریقوں سے علیحدہ ہو جاؤ اپنے آپ کو اس دین کی طرف دین اسلام کی طرف اس طرح متوجہ رکھو کہ دوسرے طریقوں سے دوسرے دینوں سے الگ ہو جاؤ دیکھیے دو لفظ بظاہر مشکل بول رہا ہوں لیکن سمجھاؤں گا بعض علماء نے لکھا کہ پہلی ایت کریما میں حکم تھا تخلی کا اور دوسری احت کریمہ میں حکم ہے تحلی کا تخلی اور تحلی یہ دو لفظ ذہن میں بٹھا لیجیے آپ کے کام آئیں گے تخلی کیا ہے اپنے آپ کو خالی کرنا اپنے دماغ کو خالی کرنا اپنے دل کو خالی کرنا غیر اللہ سے خالی کرنا شرک سے خالی کرنا کفر سے خالی کرنا منافقت سے خالی کرنا جھوٹے معبودوں کی محبت سے خالی کرنا یہ تخلی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں خالعم یہ تخلی خالی کرنا اور تحلی کیا ہے تحلی کا معنی ہے مزین کرنا خوبصورت کرنا پہلے حکم ہے تخلی کا کہ شرک سے خالی ہو جاؤ کفر سے پاک ہو جاؤ اور پھر حکم ہے تحلی کا بن عقیم بدح کلین حنیفہ اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ سے مزین کر لو اسلام سے مزین کر لو اس ایمان سے مزین کر لو دین سے مزین کر لو اور یاد رکھیں تخلی پہلے ہوتی ہے اور تحلی بعد میں ہوتی ہے پہلے تخلی ہوتی ہے پھر تحلی ہوتی ہے اگر آپ اپنے کلمہ کو دیکھیں کلمہ طیبہ کو تو اس میں بھی ایسے ہے پہلے ہے لا الہ کوئی معبود نہیں پہلے یہ تخلی ہے نفی ہے خالی کر لو اپنے دل دماغ کو ہر معبود سے اور پھر اس بات ہے اللہ مگر اللہ پہلے خالی کرو پھر اللہ کی محبت سے اللہ کی عقیدت سے اللہ پر ایمان سے اپنے قلب و دماغ کو مزین کرو اور کہا اہل علم نے کہ گویا کہ پہلے لا کے ذریعے سے جھاڑو دو لا یہ جھاڑو ہے جھاڑو دو لا کے ذریعے سے اپنے باطن میں اپنے اندر میں جھاڑو دو اور ہر غیر اللہ کو نکال کر کچرے کی طرف پھینک دو جب جھاڑو دے کر دل دماغ کو اندر کی دنیا کو پاک صاف کرو گے تو پھر ایک پاک صاف جگہ پر اللہ کی محبت آئے الا <اللہ> بڑا سادہ سا شیر ہے حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا میں بھی بعض اوقات پڑتا رہتا ہوں اور نے فرمایا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہوگا کہتے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی اے اللہ میں نے اپنے دل سے ہر تمنا کو نکال دیا ہر چاہت کو نکال دیا ہر وہ چاہت جو تیری رضا سے ٹکراتی تھی ہر تمنا جو تیری محبت سے ٹکراتی تھی میں نے اس کو دل دماغ سے بالکل نکال دیا اور اب تو میرا دل اے اللہ بالکل خالی ہے خلوت ہے تو اے اللہ تم میرے دل میں آ جا اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی تو پھر میں کہ وہ کل دینی حنیفا اپنے آپ کو اس دین کی طرف اس طرف اس طرح متوجہ رکھو کہ دوسرے تیکوں سے الگ ہو جاؤ اصل میں یہ حکم استقامت کا ہے کہ دین پر استقامت اختیار کرو اللہ کے حکموں کو مان کر اور جن چیزوں سے منع کیا ان سے باز رہ کر اور جیسے اس ایت کریمہ میں حکم ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے چہرے کو اس دین کی طرف متوجہ رکھو کسی طرح کی اسی مفہوم کی آیت ہے جو نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے اور پڑھنی چاہیے اور حضرت ابراہیم علیہ اسلام کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ انہوں نے فرمایا للذی حنیفا مما انا من میں نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیا میں نے اپنے اپنا رخ اس اللہ کی طرف کر دیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور اس طریقے سے میں نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کیا کہ میں سارے معبودوں سے اور سارے دینوں سے اور سارے طریقوں سے الگ ہو گیا مما انا من المشرقین اور میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں کہ آدھی بات اللہ کی بھی مانوں اور آدھی بات کسی اور کی بھی مانوں ایک سجدہ اللہ کو بھی کر لوں اور ایک سجدہ غیر اللہ کو بھی کر لوں میں ایسا نہیں ہوں تو بھائیو نماز سے پہلے یہ احت کریمہ بطور دو کے پڑی جاتی ہے کہ مسلمان گویا کہ اللہ کے سامنے یہ عزم کرتا ہے ارادہ ظاہر کرتا ہے کہ اے اللہ میں اپنا رخ تیری طرف کر رہا ہوں اپنی توجہ تیری طرف کر رہا ہوں لیکن جان لیجئے کہ یہ توجہ اللہ کی طرف صرف نماز میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ مسلمان کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف ہونی چاہیے اس کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے احسان کی کیفیت حضوری کی کیفیت ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے ہر وقت اللہ کا ذکر اللہ کی بات اللہ کی محبت اللہ کی یاد تو فرمایا حنیفہ اپنے آپ کو اس دین کی طرف اپنے آپ کو اس دین کی طرف اس طرح متوجہ رکھو دوسرے طریقوں سے الگ ہو جاؤ ملا تکونن من المشرقین اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ کہ اللہ کی عبادت بھی ہو اور غیر اللہ کی عبادت بھی ہو یہ سن لیجئے اللہ قرآن میں کہتے میں نہیں کہہ رہا اللہ قرآن میں کہتے اللہ, اللہ مشرق انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ ایمان بھی لاتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں جو لوگ یہ ہیں نا کہ ہم تو مومن ہیں وہ جان لیں اللہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ ایمان بھی لاتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں تو جو روایتی قسم کے مشرق ہیں بتوں کی پوجا کرنے والے قبروں کی پوجا کرنے والے سورج چاند ستاروں کی پوجا کرنے والے گنگا جمنا کی پوجا کرنے والے وہ مشرق تو اپنی جگہ اللہ کہتے ہے کہ ایمان والوں میں بھی جو ایمان کی باتیں کرتے ہیں ایمان کے دعوے کرتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں ان میں بھی شرک کرنے والے ہیں بہت سے لوگ ناراض ہوتے اس بات سے اگر ان کو کہا جائے کہ بعض مسلمان بھی شرک کرتے ہیں تو مسلمان کہاں مشرک ہو سکتا ہے مشرک تو ہندو ہیں مشرک تو عیسائی ہیں اور مشرق تو بدھ مذہب والے ہیں اور فلاں اور فلاں ہیں مسلمان کہاں مشرک ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا کلام کہہ ہے کہ مسلمان بھی شرک کرنے والے ہو سکتے ہیں بلکہ شرک کرتے ہیں آپ بتائیے جو اللہ کے سامنے بھی جھکتے ہیں اور قبر کے سامنے بھی جھکتے ہیں تو کیا شرک نہیں ہے جو اللہ سے بھی مانتے ہیں اور جا کر دنیا سے جانے والوں سے بھی مانتے ہیں تو کیا یہ شرک نہیں ہے اللہ کے لیے بھی صدقہ خیرات کرتے اور غیر اللہ کے لیے بھی صدقہ خیرات کرتے کیا یہ شرک نہیں ہے جبکہ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں لاہی بسلا باتوں بت بات میری زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے میرے جسم کی عبادتیں اللہ کے لیے اور میری مالی عبادتیں صدقہ خیرات نظر نیاز یہ سب اللہ کے لیے ہم کہتے یہ ہیں میری زبان کی عبادت اللہ کے لیے میرے جسم کی عبادت رکو سجدہ صرف اللہ کے لیے اور میرا صدقہ خیرات صرف اللہ کے لیے لیکن ایسا بہت سے مسلمان کرتے نہیں ہیں تو فرمایا کہ مشرقوں میں سے نہ ہو جاؤ بلا تد دون اللہ اور اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو بلا تد دون اللہ اللہ کے سوا ان کو نہ پکارو مالاف ولا یزرخ جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں فَإِن فَأَلْتَا فَإِنَّكَ اِذَمْ مِنَ الظَّالِمِينَ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اگر تم نے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے حدیث میں آتا ہے حیث عنیس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب سے رحمت طلب کرو اس لیے کہ اپنا تمہارا رب جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اسی سے دعا مانگو کہ وہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور تمہیں خوف کرنے والی چیزوں سے امن دے دے تو پردہ بھی وہ ڈال سکتے ہیں امن بھی وہی دے سکتا ہے نفع بھی وہی اور نقصان بھی وہی تو اللہ کے سوا ماسوا کو نہ پکارو ان فلاں کاشی فلاح اللہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا وہ ان یوند کا بھی فلاں رات دا اور اگر تمہیں کوئی راحت پہنچانے کا اللہ ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا مسلمان اس قسم کی آیات پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور ان پر سر دھنتے بھی ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں جن کے دل میں واقعی یہ یقین ہو کہ اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر مجھے اس نقصان سے نہیں بچا سکتی اور اگر اللہ مجھے کوئی نعمت اور راحت دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر اس نعمت سے اس راحت سے مجھے محروم نہیں کر سکتی یہ عقیدہ بہت کمزور پڑ گیا وہم کی بیماری عام ہو گئی بہت سے لوگ انسانوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں مجھے نفع دے سکتا ہے اور فلاں مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن قرآن یہ عقیدہ دیتا ہے یہ یقین دیتا ہے کہ اللہ کے سوا نفع اور نقصان کسی کے اختیار میں نہیں ہے نہ کسی جادوگر کے اختیار میں اور نہ کسی عامل کے اختیار میں بلکہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو فرمایا کہ اگر تمہیں وہ راحت پہنچانے کا ارادہ کر لے فلاں فضلی تو اس کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا یہاں ایک بات سمجھ لیجئے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا اور اگر اللہ راحت پہنچانے کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا فضل کا ذکر کیا اللہ کا فضل یہ عموم رحمت سے ہے اللہ کا فضل اس لیے کہ اس کی رحمت عام ہے ہر کسی کے لیے عام تو اس کا فضل حاصل ہوتا ہے جبکہ مصیبت اور پریشانی یہ کسی گناہ کی وجہ سے آتی ہے عذاب کسی سبب سے آتا ہے رحمت بغیر سبب کے آتی ہے تو فضل تو اس لیے آتا ہے کہ وہ فضل کرنے والا ہے رحمت اس لیے نازل ہوتی ہے کہ وہ رحیم ہے وہ رحمان ہے لیکن عذاب مصیبت بیماری پریشانی یہ کسی سبب سے آتی ہے اور اس بیماری اور پریشانی سے نجات حاصل ہوتی ہے اللہ کی طرف توجہ کرنے سے چنانچہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ماں افاب کم مصیبت سب اماں کسبت جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے یہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے تو بھائی اگر مسلمان پر کوئی مصیبت پریشانی ابتلا آزمائش بیماری حادثہ آئے تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں سے استغفار کرے یہ سمجھے کہ یہ میری کسی غلطی کی وجہ سے ہے یہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے ہے جو مجھ پر مصیبت آئی ہے تو ایسے موقع پر اللہ کی طرف توجہ کی جائے اور توبہ اور استغفار کا اہتمام کیا جائے اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں تم پر مصیبت تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے اور اللہ فرماتے ہیں میں سارے گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دیتا میں یا کو بہت سے گناہوں سے تو میں چشم پوشی کرتا ہوں نظر انداز کر دیتا ہوں اگر ہر گناہ کی سزا میں نقد دنیا میں دینے لگوں تو دنیا میں کوئی بھی انسان تو انسان کوئی حیوان بھی زندہ نہ رہے یوسیب بھی میں شاہ عبادی اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے بہ الغفور رحیم اور وہ غفور الرحیم ہے بہت بخشنے والا رحم کرنے والا کلیا اخ فرما دیجئے اے انسانوں کجا مل حق مر ربی کم تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ان نما یہ جو ہدایت پر چلتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے ہدایت پر چلتا ہے ممنزلہ اور جو گمراہ ہوتا ہے تو ان نما تو اس کے گناہ کا اور اس کی گمراہی کا ببال اسی پر پڑتے ہیں مما انا علی کمبی وکیل اور میں تم پر وکیل نگان اور داروگا نہیں ہوں میرا کام تھپ پہنچا دینا میں نے پہنچا دیا اب جس کی مرضی ہے ہدایت پر چلے جس کی مرضی ہے ضلالت پر رہے مایو ہائی میرے نبی جو آپ کی طرف نہیں کی گئی آپ اس کی اتباع کریں بسمر اور صبر کریں حتیہ یحکم اللہ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے بخیر الحاک مین اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اگلی سورت جو آج ہم شروع کر رہے ہیں تاکہ گیارہواں پارہ ختم ہو جائے اگلے درس پہ انشاء اللہ با پارا شروع کیا جائے گا یہ سورج ہود ہے حدیث میں سورت کا ذکر آتا ہے حضرت ابو بکر اور سے روایت ہے کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں مجھے چند بال سفید نظر آئے چند بال سفید تھے حضور مگر نہ اللہ پاک نے ہمارے آقا کو بڑی اچھی قابل رشک صحت عطا فرمائی تھی بڑا قوی اور مضبوط جسم اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا باوجود کے راتوں کو روتے تھے درد میں گلتے تھے اور جہاد میں حصہ لیتے تھے اور ایک آپ کی ذات لاکھوں کی کروڑوں کی فکر کرتی تھی اور معلم بھی تھے مربی بھی تھے امام بھی تھے خطیب بھی تھے مجاہد بھی تھے سپاہ سالار بھی تھے بیویوں کے شوہر بھی تھے بچوں کے باپ بھی تھے یتیموں کے کفیل بھی تھے بیواؤں کے نگران بھی تھے یہ سارے کام آپ کرتے تھے لیکن اس کے باوجود آپ کی صحت قابل رشک تھی تو چند بال آپ کی داڑھی مبارک میں سفید نظر آئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضو کہتے ہیں میں نے ارض کیا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے تو حضور نے اس موقع پر فرمایا مختلف ہیں اس موقع پر آپ نے فرمایا شیبتنی ہود مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے یہ وہ سورت ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اور علماء نے پھر یہ لکھا ہے کہ سورہ حود کا آپ نے خاص طور پر ذکر کیوں کیا کہ مجھے بورا کر دیا تو بعض علماء کہتے ہیں اس لیے کہ اس صورت میں اللہ پاک نے گزشتہ قوموں پر نازل ہونے والے عذابوں کا ذکر کیا ہے اور قیامت کے ہولناک واقعات کا ذکر کیا ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ مجھے ان قوموں کے حالات پڑھ کر اور قیامت کے ہولناک واقعات پڑھ کر اس قدر غم ہوا اور اتنا میری طبیعت پر بوجھ ہوا کہ بڑھاپے نے راستہ دیکھ لیا اور بعد حضرات نے ایک اور ایت کریما اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ عیت ہے جس کی طرف حضور کا اشارہ تھا کہ مجھے سورہ حود نے بوڑھا کر دیا اپنے موقع پر جب وہ اتریما آئے گی تو انشاءاللہ اللہ تفصیل ارج کی جائے گی سورہ حود میں ایک سو تئیس آیات اور دس رکوع ہے اس کا خلاصہ سن لیجئے سورہ حود کے مضامین کا خلاصہ ابتدا میں قرآن کریم کی عظمت کا بیان ہے پھر توحید اور توحید کے دلائلیں اس کے بعد منکرین منکرین قرآن کو چیلنج دیا گیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں تو پھر اس جیسی دس صورتیں لے آؤ اور اس کے علاوہ انسانوں کے دو گروہوں کا اللہ نے ذکر کیا ایک گروہ وہ ہے جس کی زندگی کا محور اور مقصد صرف دنیا اور دوسرا گروہ وہ ہے جو ویسے تو دنیا بھی کماتا ہے لیکن اس کی زندگی کا اصل مقصد اپنی آخرت کو بنانا ہے اور اس کے بعد اللہ نے مختلف انبیاء کرام علی السلام حضرت نوح حضرت حود حضرت سال حضرت لوت حید شعیب حید موسا اور حضرت ہارون علی مسلام کے کس سے بیان فرمائے ہیں اور یہ واقعات بیان کرتے ہوئے اللہ نے اپنے نبی کو استقامت کا حکم دیا کما امیرتا ممنتا بما اک اور آخر میں بتایا گیا کہ کسی قوم پر اللہ کا عذاب اس وقت نازل ہوتا ہے جب ایسے لوگ اس قوم میں نہ رہیں جو انہیں فتنہ اور فساد سے اور اللہ کی بغاوت سے منع کریں دوسرے اس وقت عذاب نازل ہوتا ہے جب گناہ میں ابتلاح حد سے زیادہ ہو جائے یہ دو سبب ہیں اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کے کہ اس وقت عذاب نازل ہوتا ہے جب کسی قوم کے اندر برائی سے روکنے والے لوگ نہ رہیں برائی سے سمجھوتا کر لیں برائی کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لے اور دوسرے اس وقت جب کسی قوم کے اندر گناہ میں ابتدا حد سے زیادہ ہو جائے ایسے گناوں پر اللہ عذاب نازل نہیں فرماتے لیکن جب کوئی قوم حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے یہ سورہ حود کے مضامین کا خلاصہ ہے اب ہم اس سورت کا آغاز کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الف لام را یہ حروف مق ہیں بار بار آپ سنتے آ رہے ہیں حروف الف لام را حروف مق مقتآت کا معنی ہوتا ہے جس چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے چونکہ ان حروف کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے علیف لام الف نام میم ہا میم آئی سیم کاف الگ الگ پڑھا جاتا ہے اس لیے ان کو کہتے ہیں مقتعات. یہ حروف مقطعات کے معنی کیا ہے سب سے محفوظ قول تو یہ ہے کہ ان حروف کے بارے میں کہہ دیا جائے بل عالم بلّہ ہی جانتا ہے بس اللہ ہی جانتا ہے صحیح معنی کیا ہے ویسے بہت سے حضرات نے ان کے معانی ان کی حکمتان کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی قطعی اور یقینی نہیں ہے ایک قول جس کی طرف میرا قلبی میلان زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان حروف مقدعات کے ذریعے سے قرآن کی صداقت میں شک کرنے والوں کو چیلنج دیا ہے کہ اگر تم قرآن کی صداقت کے بارے میں شک کرتے ہو تو پھر تم بھی قرآن جیسا کلام بنا کر لے آؤ اس لیے کہ قرآن تو انہی حروف سے بنا ہے جو حروف تم اپنی روزمرہ زبان میں بولتے ہو یہ علی با تا سا یہی حروف علی لام را علی لام میم ہام نون قاف یہی حروف ہیں جن سے قرآن بنا اور یہی حروف تم اپنی روزمرہ کی زبان میں بولتے ہو تو تم بھی ان حروف سے قرآن بنا لو اور یہ جو قول ہے اس کی طرف قلبی میلان اس لیے زیادہ کہ عام طور پر آپ دیکھیں گے جہاں حروف مقات آئے ہیں وہاں قرآن کا بھی ذکر آیا ہے جیسے آپ یہاں دیکھیں علی اسلام را کتاب وحکمت آیا تو آپ پہلے پارے میں دیکھ لیں علی اسلام میم الكتاب کتاب ریب فی آپ تیسرے پارے میں دیکھ لیں علیم میم اللہ لا الہ الا اللہ الحیوم نزل علی کتاب ابل آپ سورے نون کو دیکھ لیں نور بل قلم آپ حامیم کو دیکھ لیں حامیم بل کتاب الممین. تو مختلف صورتیں آپ دیکھیں تو ان میں جہاں جہاں حروف مقدعات آئے ہیں وہاں پر قرآن کریم کا بھی ذکر آیا ہے پر میں کتاب الحکیمت آیات ہوں یہ کتاب ہے قرآن کتاب ہے جس کی آیات محکم کی گئی ہیں مضبوط کی گئی ہیں اللہ نے ایسا کلام بنایا جس میں نہ لفظی غلطی کا احتمال نہ مانوی غلطی کا احتمال اللہ اکبر آپ نہیں جان سکتے یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جس کی آیات محکم ہیں اور اس کتاب میں مانوی اور لفظی کسی قسم کی غلطی کا کوئی احتمال نہیں ہے باقی جتنی آسمانی کتابیں ان میں لفظی تحریف بھی ہوئی مانوی تحریف بھی ہوئی لیکن قرآن میں نہ لفظی تحریف کی جا سکتی ہے نہ مانوی تحریف کی جا سکتی ہے آج جب ہم مثال کے طور پر یہ سورہ حود پڑھ رہے کتاب ان قیمت تو ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ ہم وہی سورہ حود پڑھ رہے ہیں جو سوا چودہ سو سال پہلے جبرائیل امین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑی تھی اور پھر حضور نے صحابہ کے سامنے پڑی تھی <تصالح> اور صحابہ تابہ کس طریقے سے وقت پڑی تھی اسی طریقے سے آج ہم بھی سورہ پڑھ رہے ہیں ہمارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے اس طریقے سے یہ کتاب محفوظ ہے آج امریکہ کا ایک غلیظ قسم کا پادری قرآن کریم کا پر مقدمہ چلا کر معذ اللہ قرآن کریم کو سزا دیتے ہیں جلا کر لے کر یاد رکھیے رب کعبہ کی قسم اگر بل فرض بل, فرد بل فرد پوری دنیا سے قرآن کریم کے سارے نسخے بھی جلا دیے جائیں تو بھی قرآن ختم نہیں ہو سکتا ہے اللہ نے اس طریقے سے قرآن کو سینوں میں محفوظ کیا ہے قرآن کریم کے حافظ صرف پاکستان میں نہیں خود امریکہ میں اتنے ہیں جن کا شمار نہیں ہے اور جہاں عیسائی رہتے ہیں وہاں آپ کو انجیل کا حافظ نہیں ملے گا اور جہاں یہودی رہتے ہیں وہاں سوراف کا حافظ نہیں ملے گا مگر قرآن کریم کا حافظ دنیا کے ہر خطے میں ہر ملک میں آپ کو مل جائے تو فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات محکم ہیں مضبوط اور دوسرا معنی محکم کا معنی یہ ہے کہ اس کی کوئی کتاب منسوخ اس کی کوئی بات کوئی آیت منسوخ نہیں ہو سکتی اس کی آیات محکم ہے یعنی اس کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہو سکتی جب کہ قرآن کے مقابلے میں دوسری کتابیں منسوخ ہو چکی ہم مانتے ہیں تورات اللہ کی طرف سے نازل ہوئی انجیل اللہ کی طرف سے نازل ہوئی جب قرآن آ گیا تو تورات بھی منسوخ اور انجیل بھی منسوخ اللہ اکبر میں مختصر طور پر آپ کو بتا رہا ہوں تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ قرآن کے مقابلے میں جس بڑی کتاب کو پیش کیا جاتا ہے وہ بائبل ہے بائبل جو طورات اور انجیل دونوں کا مجموعہ ہے تو دیکھیں بائبل میں کئی کتابیں ہیں تو بائبل میں دو قسم کی کتابیں ہیں پہلی وہ کتابیں جن کے بارے میں دعوا یہ ہے ماننے والوں کا کہ یہ ان انبیاء کے واسطے سے ہم تک پہنچی جو عیسیٰ علی اسلام سے پہلے گزرے اور دوسری وہ آیات ہیں جن کے بارے میں ان کا دعوی یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علی اسلام کے بعد الہام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی جو کتابیں جن کتابوں کے بارے میں دعوی یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علی اسلام سے پہلے انبیاء کے ذریعے سے آئی ان کے مجموعے کو کہتے ہیں عہد عتیق عہد عتیق اور جن کتابوں کے بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد الہام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ان کو کہتے ہیں عہد جدید تو بائبل میں یہ دو قسم کی کتابیں ہیں ایک کو عہد عتیق کہتے ہیں اور دوسرے کو عہد جدید کہتے ہیں عہد عتیق میں نو کتابیں ہیں نو کتابیں عہد عتیق میں جن کی صحت کے بارے میں خود یہودیوں اور عیسائیوں کا اختلاف ہے اور عہد جدید میں سات کتابیں ہیں جن کے بارے میں ان کے ماننے والوں کا اختلاف رہا کہ یہ آسمانی ہے یا نہیں ہے آپ اندازہ کیجیے ایک عید کی بات نہیں ایک رکو کی بات نہیں عہد عتیق میں نو کتابوں کے بارے میں اختلاف ہے اور عہد جدید کی سات کتابوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ الہامی اور آسمانی ہیں بھی یا کہ نہیں جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ نہ عہد عتی کی کوئی کتاب مستند ہے نہ عہد جدید کی کوئی کتاب مستند ہے اس لیے کہ بائبل سند متصل کے ذریعے سے اپنے ماننے والوں تک نہیں پہنچی جیسے قرآن جو ہے یہ سند متصل کے ذریعے سے ہم تک پہنچا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو سینکڑوں صحابہ نے اپنے سینے میں قرآن محفوظ کر لیا اس کے بعد پھر تابعین ہزاروں, تابعین پھر ہزاروں تابعین یوں ہر زمانے میں صرف حافظ ہی قرآن کریم کے ہزاروں میں تھے اور پڑھنے والے تو لاکھوں میں تھے تو لاکھوں نے لاکھوں سے سنا لاکھوں سے سنا لاکھوں سے سنا, لاکھوں سے سنا تو یوں قرآن ہم تک پہنچا لیکن بائبل اس طریقے سے اپنے ماننے والوں تک نہیں پہنچی ہے تو قرآن کے مقابلے میں بائبل کو نہیں رکھا جا سکتا مولا رحمت اللہ کی رانوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بہت زبردست کتاب لکھی اظہار الحق اس کتاب میں انہوں نے دس مضبوط دلائل سے یہ ثابت کیا کہ موجودہ تورات وہ تورات نہیں ہیں جو موسا علیہ اسلام پر نازل ہو پھر اختلافات اور غلطیاں اور تحریف تحریف کے ثبوت الفاظ تبدیل کر دیے معنی تبدیل کر دیے جب کہ قرآن کریم میں اس قسم کی نہ کوئی تحریف ہوئی نہ کوئی تبدیلی ہوئی تو اللہ فرمایت کتاب الحکیمت آیات ہوں یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات محکم کی گئی سمسلت ملت الحکیم خبیب پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں اس کی آیات اس اللہ کی طرف سے جو حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے اللہ, تعبدو اللہ اور اللہ کی طرف سے پہلا حکم کیا ہے کہ لوگوں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو ان کم من نظیر و بشیر میں تمہارے لیے ڈرانے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی ہوں میں انس تک سم متوبو الی اور اپنے گنا اپنے رب سے معاف کرواؤ پھر اسی کی طرف متوجہ رہو توجہ کیجیے گا دو لفظ ہیں استغفار بھی کرو توبہ بھی کرو ہم عام طور پر توبہ اور استغفار دونوں کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں لیکن قرآن نے یہاں الگ الگ لایا استغفار بھی کرو توبہ بھی کرو دونوں میں فرق کیا ہے تو یاد رکھیے کہ اپنے گزشتہ گناہوں پر نزامت کا اظہار اور ان سے معافی مانگنا یہ استغفار ہے اور آئندہ کے لیے اپنے استغفار پر اور پھر نیکی کے راستے پر جمے رہنا یہ توبہ ہے تو گزشتہ سے معافی مانگنا یہ استغفار اور آئندہ بچنے کے عزم کا نام یہ توبہ ہے اور جان لیجئے کہ اہل علم کہتے ہیں اگر آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کا عزم نہیں ہے تو یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے یہ سچے لوگوں کی توبہ نہیں ہے اور بعض حضرات نے کہا ایسے لوگوں کی توبہ کو دیکھ کر توبہ تو کرتے لیکن آئندہ بچنے کا گناہوں سے بچنے کا عزم نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا استغفار, انا یحتاج استغفار ہماری توبہ تو ایسے ہے ایسی ہے ایسی جھوٹی توبہ ایسی نقلی توبہ ایسی مصنوعی توبہ کہ اس توبہ سے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے یہ میری جھوٹی قسم کی توبہ کی میں اس جھوٹی توبہ سے توبہ کرتا ہوں اور سچی توبہ کرتا ہوں اور اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ سنمت پھر اسی کی طرف آئندہ زندگی میں متوجہ رہو تو کیا ہوگا وہ تمہیں اچھی زندگی عطا کرے گا اچھی زندگی گناہوں سے پاک زندگی الا اجنس ایک معین وقت تک کے لیے فضلٍ اور ہر فضل والے کو اپنا فضل عطا کرے گا ان طبل اور اگر یہ اگر تم اراض کرو اے لوگو اگر تم اراض کرو نہ استغفار کرو نہ توبہ کرو تو اخاف علیم عذاب یومن کبیر تو مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے بڑے دن کے عذاب کا مرجی حکم اللہ کی طرف تم کو لوٹنا ہے وہ اللہ کل شی ان کبیب اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ انم یسنونا شک یہ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں منہ تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکے اللہ لوگ سیاہ بہم لو جس وقت دوہرے ہو کر یہ اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیتے ہیں یا المایو سر اللہ جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں ان لہو علیم سدور بے شک اللہ دلوں کی باتیں جاننے والا ہے اصل میں اس آئےت کریمہ میں ان منافقوں کی مزمت ہے جن کے سینوں میں اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغض اور حسد کی آگ بھڑک رہی تھی لیکن وہ اس آگ پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے ایسی بات کرتے ایسا لہجہ اختیار کرتے ایسا رویہ اختیار کرتے کہ لگتا تھا کہ ان سے بڑا تو حضور کا عاشق کوئی ہے نہیں یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے متاثر ہو جاتے تھے چنانچہ اللہ نے فرمایا جب آتے ہیں تو آپ کو یہ بڑے اچھے لگتے ہیں حالانکہ ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے دلوں میں جو بغض اور حسد چھپا ہوا ہے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پردہ نہیں ڈال سکتے انسانوں سے اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں مگر انسانوں کے رب سے اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتے اس لیے کہ وہ ان کی حرکتوں اور باتوں کو تو جانتا ہے ان کے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے وہ خیالات جو آج ہیں ان کو بھی جانتا ہے اور وہ خیالات جو بعد میں پیدا ہوں گے اللہ ان کو بھی جانتا ہے اللہ یہ یقین ہمارے دل میں پیدا فرما دے میں دعوانا الحمد اللہ رب العالمی ہم کو نبی کی امت میں اس نے نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا سبحان اللہ ہم کو نبی کی امت میں اس نے نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا سبحان اللہ اللہ اللہ, اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اونا بل سیاہی ذلفوں کی چہرہ بوہا اس کا کل کھنا کا ہے پیارا خود آپ محب ہے خدا اُس اتہ بدل سیاہی زلفوں کی چہرہ اُس اتاہ کل کائنات کا ہے پیارا خود آپ محب ہے خدا اس کا رب نے بنایا جب اس کو رب نے بنایا جب اس کو خود آپ کا تو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جیسے چاند سجا ہے تاروں سے یوں بدم تیری تیرے یاروں سے صدیق عمر عثمان علی مجھے پیار ہے تیرے پیاروں سے جیسے چاند تجا ہے ساروں سے یوں بزم تیری تیرے یاروں سے صدیق عمر عثمان و علی مجھے پیار ہے تیرے پیاروں سے قرآن میرا بن صحاباشا قرآن میرا بن صحاباشا بر ذکر کیا سبحان اللہ اللہ امو اماں اماں عماں اماں امو اماں اماں جب ہم جے کو سر پہ آپ تقسیم کریں گے خود ساگر تم کے ساتھی بھی ہوں گے سدھی عمر مروسماں ہے دل جب ہو دیکھو سر پہ آقا ستسیم کریں گے خود ساگر ساتھ ان کے ساتھی بھی ہوں گے صدیق عمر عثم حیدر فرمائیں گے آکا پیشاعد فرمائیں گے آکا پیشاعد تو نات سنا صبح اللہ عملہ عملہ اولہ اللہ ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تصویر قرآن مولانا اصل شیخو پوری کہ آپ کی آواز ہے <متحدث> اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان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 ڈبلو mm -hmm.